मैदा में समा मौत का छाया दरिया से तमगारों ने पहरों को हटाया मैदान अलामान अलामान सदाए अब्बास की जिस संत भी जाती थी निगाहें इस वैसे सक्काय हरम आया थरन में बस एक सदा गूंज रही थी यही बननी میں شیرانے ہاضر ہوں اب سبھی رہے لشکرم کیسا ہے چاہو شم ایک ہاتھ میں ہے مشکل ایک ہاتھ میں پریشم چلو یہاں سے چھوڑو دریا میں قمر بنی ہاشم ہوں سنو اپاس ہوں میں میرے بابا میرے بابا میرے بابا لی اگر نہ ہو میرا ہمرا سنو دریا کے پہرے دارو یہ غازی کا کنارا ہے ہماری ملکیت ہے پانی پر قبضہ ہمارا ہے اگر ہمت ہے تو بولو کہ یہ دریا تمہارا ہے اگر ایک بار میں نہ چھین لوں تم سے میں یہ دریا علی کا لال ہوں چڑھ ہوں نہ دے علی ہوں میں چلا لا تو سر سے پاؤں تک یاد ہے علی ہوں میں کہ ہرگز بھول نہ جانا علی بات علی ہوں میں اگر تلوار کی طرح نہ کاٹے تم کو یہ نظر کیا تم کو میرا شل کچھل دے گا اگر میں حکم دے دوں نہر کا نقشہ بدل دے گا لہد تک یاد رکھو گے تمہیں ایسی اجل دے گا کہنا جینا ہے یا مرنا ہے خود سوچ لو کیا کرنا ہے نسلوں کو تمہاری ورنہ میرے نام سے ہی ڈرنا ہے سنو اگر روحوں کو بھی نہ نہٹ دوں میں جسموں کی طرح نہیں کہنا نہیں کہنا لڑنے کی اجازت ہے نہ لڑنے کا ارادہ ہے سکینہ کب سے پیاسی ہے یہ غم سب سے زیادہ ہے بس ایک مشکیزہ بھرنے لو میرا تم سے یہ وعدہ وادہ اگر پانی پی ایک بوند یہ روز کا پیاسا نہ کہنا سنا کہنا, مجھے کہنا وہاں شانو عرفانزا پہرا ہے غازی کا جبھی تو کربلا کو ہی